السلام ورحمن الحمۃ اللہ وحمۃ اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وسلم خران اور میدانیہ کو شمس سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے صلی اللہ کے تافق الحمد باوتی بابتی تجارت اچھا دس نمبر چار آپ لوگ کے مبارک پہنچا رہا ہوں پیج نمبر دو سو میں ہے آخر سے پہلے جو ہے دوسرے پیراگراف میں ہے یہاں فرماتے شاہ علیہ اللہ رحمٰن ملکیت کی مختلف صورتوں کے انوان سے ہے لکھ رہے ہیں فرمتیں ومن ہافرا بے رمائن ہر کوئی شاد کھودے بے رمائن پانی کا کوئی کنواں کھودے پھر ملکی اپنی ملکیت میں کسی نے کوئی کنواں کھودا ہاں جہ جی پانی نکالنے کے لیے اور پھر ارضن مواحت یا ایسے زمین میں جہاں اس کو کنواں کھودنا جائز ہے یعنی غیر آواز جگہ ہے وہاں پر ہاں جبضہ جی کے لیے کنواں وغیرہ کھودنا ہے جیسے پانی نکل آیا تو اس جگہ پر کنواں کھولنا جائز کسی کے قبضے میں نہیں ہے ہاں جی بنجر زمین ہے کسی کی ملکیت میں نہیں ہے تو ادھر اس نے ایک مباحث جگہ زمین پہ جہاں استفادہ جائز تھا شلن ادھر اس نے کوئی کنواں کھودا تو اور پانی نکل آیا تو سارا ما وہ تو ہو جائے گا اس کا پانی مل کر اس کی ملکیت میں چلا جائے گا اور یہ شاید اس پانی کا مل مالک ہوگا اسی طرح امن ہافرا اگر کوئی شاد کھودے نہرن کوئی نہر کھودے نہر بنائے پانی کو کیسے بڑے تالا اچھا ندی سے آگے لے جانے کے لیے یا اسی کنواں کے پانی کو آگے لے جانے کے لیے وہ اجرا ماولمباح نہر بنایا کھودا اور جاری کیا ماول مباح مباح پانی کو جہاں سے اس وعدہ کرنے سب کو جیسے جیسے ندی وغیرہ کا دریا کے پانی کو اس نہر میں جاری کیا ہاں جی سارا اجر ال, الماؤ جاری کیا پانی کو پھر اس نہر میں تو سار الماؤ تو ہو جائے گا یہ پانی مل کے اس کے ملک ہو جائے گا کیونکہ نہر اس نے بنایا ہے پانی وہاں سے اس نہر میں ڈالنا اس کے لیے شاء اللہ قانون جائز ہے ہاں جی مباح پانی میں سے ڈالا تو پھر وہ اس پانی کا مالک جا, بن جائے گا والا و اگر کوئی شاید کہیں کوئی چیز کھودے ہاں مثلا جیسے کوئی کنواں وغیرہ کوئی چیز کھودنا تھا لیکن کھودا تو وہ ظاہر المادن تو کوئی مادنیت نکلا گیا مادنیت ظاہر ہو گیا تو سارے زن کا ہو تو وہ اس کا بھی وہ ہو جائے گا مالک اس معدنیات کا بھی وہ مالک ہو جائے گا ہاں جی آگے فرماتے ہیں وہ جز و بے جائز سے وقف کی چیز کا بھیجنا لین اس وقت کیونکہ اصل میں وقف کی چیز کا بھیجنا جائز نہیں مجبوری کی صورتوں میں جائز ہے یہ فرماتے ہیں جائز سے وقف کی چیز <تیزء> کا بھیجنا لیکن کب اس وقت ان ادا الخرابی اگر اس کو نہ بھیجنے کے صورت میں وہ خراب کے جو ہے خراب ہونے کا اندیشہ ہو خراب ہونے کا جو ہے اندیشہ ہے اندا اگر وہ موجب بن جائے الخراب خراب کی طرف یعنی وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ نہ بھیجنے کی صورت میں تو بیچنا جائز ہے اور یہ بھی پتہ ہے وہ بل بھائی بیچنے پہ یوں مارو آباد ہو جائے گا جو امید کی جاتے ہیں بھیجنے پہ آباد ہو جائے گا نہ بیچیں تو وہ مکمل خراب اور تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو اسی شب میں اس کا بیچنا جائز ہے والا یا جو جو اور جائز نہیں بے وہ امل والد ہے پھر ام الولد کا اس کی اس بچے کی حیات میں بھیجنا جائز نہیں ہے ام الولد کی اصطلاح آپ نے پہلے بھی پر لیا ہے کئی جگہوں پر ام الولد شمارات وہ ہے ایک آقا ہے اس کی ایک لونڈی ہے ہاں جی آقا جو ہے اس کے میاں وہ آزاد ہے اور وہ لونڈی اس کی خرید لونڈی ہے اس سے اس کا بچہ ہو جاتا ہے جب لونڈی سے جو ہے بچہ ہو جاتا ہے آقا کے ساتھ جو ہے سے تو مالک سے تو پھر اس اس ماں کو ام ولاد کہتے ہیں یعنی آقا کے اولاد کا اولاد کی ماں تو, تو اس ماں کو جو ہے بیچنا جائز نہیں ہے اس آقا کے لیے تو لاجم الط کا اس کو میں ام ولاد کہتے ہیں یعنی اپنے بیٹے کی ماں یعنی ہی حیاتی لیکن اس حیاتین بھیجنا چاہیے جب تک وہ بیٹا زندہ ہے ہاں جی اور اس, اس ماں کو اس شاخا کے لیے بھیجنے جائے لیکن اگر وہ بیٹا جو ہے ابھی باپ زندہ ہے ہم ہاں بیٹا فوت ہو جائے وہ بعد میں موت ہے بیٹے کی موت کے بعد تو ان کارن مولا اگر مولا منہ سے تانداس ہو جائے تو وہ یہ لم دکن لائے قدن تانداس ہونے کی ہو وجہ سے یہ لونڈی ابھی لونڈی لم دکن لائے بھی اب یہ اس آقا کے جو ہے لاکنی رہا یعنی یہ تاندسی کی وجہ سے اب وہ اس کے لاکنی رہا اس کو خود معاشی طور پر وہ تانداس ہو گیا اس کو اور بھی ضروریات زندگی کے لیے ضرورت ہونے کی وجہ سے وہ بیچا تو یہ جز بے ہوا پھر تو اس کو اس کا بیجنا جائز ہے ورنہ جو ہے بیجنا جائز نہیں آخر فرماتے ہیں وال یہ جز وغیرہ جائز نے بے یعنی مرہونی جو ہے رہن شدہ گروی رکھی ہوئی چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے بے المرح نے نہیں ہے کہ کسی سے کوئی دکاندار سے آپ نے کوئی چیز خرید لیا ہے ہاں جی؟ تو موقع پر آپ کو پیسہ دینا نہیں ہوا تو وہ بولتے ہیں میرے پاس کوئی چیز گروی رکھ دو آپ نے اپنی پیسہ اس کو پہنچانے دا آپ نے کوئی برتن اس کے پاس رکھ دیا یا کوئی مثلا جیسا کہ موبائل اس کے پاس بطورہ میں رکھتے ہیں جب آپ اس کے پیسہ واپس کرتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی جس آپ کو واپس کرتے ہیں تو اس چیز کو گروی بولتے ہیں ہاں مرحوم بولتے ہیں عربی زبان میں رہن بولتے ہیں رحن میں رکھی ہوئی چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے اس شاید جس کے پاس جو ہے خود والوں چیز آپ کے آپ کو نہیں ہے ہاں چیز خود کی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے رحن میں گروی میں رکھی ہوئی چیز کا بیچنا خود مالک کے لیے جائز نہیں ہے اللہ بھی مرتح مگر مرتین جس کے پاس گروی رکھا جس دکاندار کے پاس گروی رکھا اسے سودا لے کے اس کی اجازت کے بغیر بھیجنا جائز نہیں ہے اگر وہ اجازت دیتے آپ آج کی مجبوری دیکھا تو جائز بھرنا جائز نہیں کیونکہ چیز تو اس کے پاس رکھا ہونے متحمین کے پاس اور دکاندار کے پاس رکھا ہو جس سے آپ نے سو دے لیا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر آپ کے لیے بھیجنا جائز نہیں ہے بھائی جو جو جائز ہے وہ ملکن ہاں جی بیچنا کسی ایسی جائیداد کا ملکیت کا جائیداد جیسے گھر ہو زمین ہو وغیرہ دکان وغیرہ کہانی بھی یا دل غازف وہ ملک جو ہے وہ مال جائیداد جو ہے غاسب آدمی کے ہاتھ میں ہے چیز آپ کے ہیں ہے کسی غاسب کے ہاتھ میں ہے آپ کی چیز تو وہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے لیکن چیز آپ کے آپ کے لیے اس کا بیچنا جائز ہے ان کا نہ البتہ اگر ہو مشرق خریدار یہ ادر اعلیٰ انتظاہ رکھتا ہو اس غاسب سے نکالنا جو آپ کی مال کو اس نے کسب کر کے رکھا اگر آپ اس بندے کو بھیجیں تو وہ بندے اتنے پاور والا ہیں وہ اس غاصب سے اس مال کو اس کے ہاتھ سے چھین لے گا نکال لے گا تو اس پہ سے نکالنے پہ قدرت رکھتا ہو تو ایسے بندے کو بھیجنا جائز سے کہ وہ اگر ان کا ناگر نا ہو مشترکہ خریدار یہ ادھر قدرت انتظاہ ہے اس کو نکالنے میں نکالنا منیاد الغاسباسب کے ہاتھ سے غاصب کے ہاتھ سے اس مال کو حاصل کرنے کی اس میں طاقت ہو اس خریدار میں تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں آپ کی اقصب کی بیمار کو جو آپ کے ابھی ہاتھ میں نہیں ہے راسب کے ہاتھ میں ہیں جس کو بیچے گا وہ پاور ہے اس واسف سے پاور طاغور ہیں،, ہیں تو وہ خود بھی کہہ دیں وہی آپ مجھے بیچو میں خود تو اس کو نبالوں گا بولے ایسے سوچ میں اس کو بیچنا ہے جائز سے بھائی جائز سے بے بازوان کسی جانور کا بعض ایسا جیسے بولیں آدھا ایک چوتھائی ایک بٹاٹ اس طرح بعض حصہ کا بھیجنا جانور کا جائز ہے جیسے کنص آدھا اصل سے ایک بڑے تین اکتیائی حصہ اور ایک بڑے چار حصہ اس طرح بول کے بھیجنا جائز ہے لیکن موشان مشتراکہ طور پر ہاں ہے نی بصرت مشاعین مشترکہ طور پر من غیر تعین عظین تعین ایک مخصوص آزاق ہے یعنی اس طرح نہ بولے بھئی اس کا میں سر کو بھیج رہا ہوں یعنی ابھی جانور زندہ ہے زندہ ہوتے اس کے سر کو بھیج رہا ہوں پاؤں کو بھیج رہا ہوں اس کے جسم کا اگلا آدھا حصہ بیچ رہا ہوں پچھلا اس طرح بیچنا جائز نہیں زندہ جانور کا لیکن ویسے جو ہے آدھا بیچ رہا ہوں ایک تہائی ایک چوتھائی جتنے بھی ہاں جی فیصد میں بیچنا جائز ہے ولو اولا لیکن ویسے ان غیر تعین کسی اعضاء کو معین کیے بغیر مشترک طور پر بیچنا جائز ہے ولاً معینے عز واً بھی یہ نہیں کسی معین اعضا کو معین کرے جب کہ وہ جانور زندہ ہیں جیسے کل رات سے بولے اس کا سر بیچ رہا ہوں وغیرہ یا کوئی اور اعضا طبل تو, تو پھر یہ بے باطل ہے جب تو وہ جانور زندہ ہے اس طرح کسی اعضا کو معین کر کے بیچنا جائس لیے بے باطل ہے ولا وباد ضفیہ البتہ اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اب اس کے گوشت کو جو ہے خریدنے میں میں اس کے سر کو بھیج رہا ہوں ایک ٹانگ کو بھیج رہا ہوں ایک پچھلا پیر کو بھیج رہا ہوں تو اس طرح صحیح اس وقت صحیح ہے مباد ذہب کیونکہ بات ہے گوشت کے ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ صحیح ہے مباد ذہب جانور ذبح کرنے کے بعد لائی اب تنواطل نہیں ہوتی ہیں آپ کا معاملہ بھی تعین عزون ایک اعضاء کو معین کرنے کے لیے جس طرح کو کاٹ کارٹ کے بیچتے ہیں تو نے ایک اعضاب میں بولا اس کے جسم جس میں سے میں کو اس طرح عظم ویان کر کے بھیجنا صحیح ذبح کے والے ذبح سے پہلے جائز نہیں آگے فرماتے ہیں ولو با آب و تن ما یشف ایک بندے نے جو ہے دو مثلاً دو غلام دو بندو غلام کو بھیجا لیکن ان میں سے ایک غلام اس کا اپنا ہے ایک غلام کسی اور کا ہے یا ایک غلام اصل میں غلام ہے اور ایک آزاد کو جو ہے اس نے غلام بنا کے بھیجا جب وہ آزاد تھے تو ایک دو ایسی چیزوں کو بھیجا ایک کا بیجنس صحیح ہے شرن ایک کا بیجنا صحیح نہیں ہے شرن ان دونوں کو ایک ہی آگ کے ساتھ بھیج دیا میں ان دونوں کو اتنے روپے میں بھیج دیتا ہوں ان دو غلاموں کو اتنے روپے میں بیچ دیتا ہوں ان دو چیزوں کو ان دو جانوروں کو ایک جانور کا اپنے کسی چوری کا دونوں کو ایسا دونوں کو دونوں کو ملا کے اتنے پیسے میں بھیجتا ہوں اس طرح کہیں تو ایک کا بیجنا صحیح ایک بیجنا غلط سر میں کا کیا حکم ہوگا ولا واغر اگر کوئی بیچیں بس ثابقاتی نواعظ صابقہ یہ نا اصل میں عرب میں جو خرید و فروغ کے بعد جو ہے جب معاملہ پر دونوں راضی ہو جائیں تو ہاتھ ملاتے ہیں یا ایک کے ہاتھ پہ دوسرے کا ہاتھ مارتے ہیں تو اس کو صبقہ بولتے ہیں جو کہ خرید و فروغ پر رضامندی کا اظہار ہوا کرتا تھا اس کو صبقہ بولتے ہیں تو ماں ولا و با بی صبقاتی یہاں ایک ہی آغد میں ایک ہی آغن میں بیچیں ما یسی ہو جانور وہ چیز جس کا بیچنا صحیح ہمارا اور وہ چیز جس کا بھیجنا صحیح نہیں ان دونوں کو ایک ہی آقد میں بیج دیں دو چیزوں کو بولیں یہ ان دو چیزوں کو یہ قیمت ہے اس طرح بولیں کب بھائی مثال دیں جیسے کہا یہ بھائی عبد جیسے اس کا اپنا غلام واہر اور ایک آزاد کو جالی غلام بنا کے دو مندوں کو بھیج رہے ہیں تو اسی سرب میں تو کیا حکم ہے فائن یہ سی ہو تو پھر یہاں صحیح ہے فی ما یم جس کا وہ مالک ہے جس غلام کا اس کا اس کے سلسلے میں صحیح ہے لیکن جو آزاد تو اس کو غلام بنا جو کے پر اس کا بھیجنا صحیح نہیں تو پھر کیا کریں گے تو پھر فرماتے ہیں پھر تو اس آزاد آدمی کو بھی غلام فرض کریں گے غلام فرض کے دیکھیں گے اس کے کتنا پیسہ بنتا ہے ہاں کے بتا اس کے پیسے کو جو ہے اس میں سے نافی کریں گے مائنس کریں گے اور چونکہ اس کے بارے میں تو اس کے صحیح نہیں باقی جو پیسہ بچ گیا وہ اس غلام کا ہو جائے گا جس کا صحیح ہے تو اس طرح جو ہے وہ معاملے کو قبول کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو اور چاہیں تو اس طرح دھوکہ ہونے سب میں وہ اس آزاد کو کینسل بھی کر سکتے ہیں پھنسک کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو دھوکہ ہوا ہے تو جیسے کہ بھائی اپنے لاؤ جیسے بھیج اس کا اپنے غلام اور ایک آزاد آدمی کو ایک ہی آگ میں بھیج دیں تو ایسے سب میں فائن سی ہو تو پھر اس کا یہ بھیجنا صحیح فیملی کو اس غلام میں جس کا وہ مالک ہے اس میں تو صحیح ہے لیکن جو آزاد ہے اس کو تو بیچنا حرام ہے تو بھیا میرے پاس اس کو چاہیں یخ ستا این یوس کے دس ہے کہ مائنس کریں قیمت کو بھی توضیع تقسیم کر کے المملو غلام پر و آزاد پر یہ آزاد کو کیسے قیمت کریں گے جو انہیں اللہؤن مملوکن فرض کریں گے اگر یہ آزاد غلام ہو تو اس سے کتنا پیسہ بنتا تھا مثلا دس ہزار کے دونوں کے بیچ میں اور یہ غلام کو اگر اس آزاد کا غلام فرض کریں مثلا تو اس کی قیمت پانچ ہزار بنتی تھی تو وہ سر مجھے پانچ ہزار قیمت میں سے کم کریں گے تو جو غلام ہے اس کے بارے میں پانچ ہزار میں وہ اس کی قیمت بن جائے گا ہاں جی یاد کا مجھے تو اس طرح بیچنا صحیح لیکن یہاں پر چونکہ اس غلام خریدار کو دو غلام چاہتا تھا وہ دو غلام ایک ساتھ خریدے تھے اس کو سستا پڑھنا تھا لہٰذا وہ چاہے بھائی پھر تو ہم اپنی دھوکہ دے دیں آپ نے اس کے اس معاملے کو ہم کینسل کرتے ہیں بولیں تو بھی وہ کینسل کر سکتے ہیں ولی مشترکہ خریدار کے لیے ایسے دکان اس وقت میں خیال الفاظ کی اختیار معاملے کو پھنسا کرنے کا کینسل کرنے کا خیال الفاظ اس معاملے میں کینسل کرنے کا اس کو حق ہے اولا یہ جو بی المصعفی اور جائز نہیں ہے بھیجنا قرآن پاک کا من کافر کافر کو خصن جامع توہین کا خطرہ ہو تو وہاں بھیجنا جائز نہیں ہے اعلیٰ آپ دل مسلم اور نہ مسلمان غلام کا بھیجنا جائز ہے کافر کو والا صلاح اور نہ اسلحہ جو ہے مسلمان مولک اپنی اچھی قیمتی آساؤں کو کافر کو بھیجنا صحیح نہیں ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہ کریں اپنا اصلاح اسلحہ ہمارے خلاف استعمال نہ کریں وہ ہم بھیجنا جائز ہے نہیں اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہاں یعنی چونکہ کافر کو قوت پہنچانا یہ جائز نہیں ہے چونکہ وہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہو سکتا ہے اس وجہ سے جائز نہیں ہے لیکن آج کے دور میں ہاں جی کفار ہمیں بھیج رہے ہیں کو کیا بھیجیں گے آج وہ ہر چیز میں آگے چلا گیا جنگیہ اسلحمیہ بھی وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے چلا گیا مسلمان آج کافروں سے خریدے ہیں کافر مسلمانوں سے کیا خریدے گا ہر چیز میں وہ آگے چلا گیا لیکن پیغامبر کے دور میں اس کے بعد بھی بہت سات میں مسلمان قوت میں ہر چیز میں آگے آگے تھا کبھار پیچھے تھا تو وہ ہم سے خریدتے تھے ہاں جی لہٰذا وہ ہم بھیجنے سے منع فرمایا تاکہ کافر جو ہے قوی نہ ہو جائیں اور ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں تو آج کے دس قومی پر اتفاق کر دیں ہاں جی ان شاء کر پڑھیں